وائس کے اچھا مجھے یہ بتائیے کل جو میرات ہے اسی میں ان سب کا بیان ہوگا یا کوئی ختم قرآن میں رہی ہوئی دقت وہ پھر کل کا ٹائم بتائیں کل کس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کر لی جائے اسلحہ ہفتے کو تو نہیں ہو ہفتے کو انشاءاللہ شاء اللہ عید ہفتے کو انشاءاللہ اللہ عید ہوگی السلام علیکم و اللہ اللہ اگر ساڑھے گیارہ بجے رکھ لیں آسانی کے ساتھ طالب علم سکتے ہیں پھر ساڑھے گیارہ کا کر لیں باقی ساتھیوں کو بھی سب کو بولیں کہ وہ آئیں اس دفعہ کتنے ساتھی ہیں جو خادثہ کے اندر آما کے اندر داخلے والے کتنے طالب علم ہوں گے آما میں عالیہ کہ کچھ آئے ہیں کہ نہیں آئے عالیہ میں آ رہے ہیں کہ نہیں ستنا ہی ہیں سے کئی طالب علم ہوں گے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو پڑھنا چاہتے ہیں کئی جگہوں کے اگر اس میں بیان وغیرہ کے لیے چلا جاؤں گی فلاں تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں کیسے پڑھیں چاہتے ہیں خاص طور پہ وہ انگریزی تعلیم والے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں انگریزی تعلیم والے تو وہ ان کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جی ہم ساتھ جاب کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں ہم ساتھ, ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں کیا کریں کل بھی میں جب گیا ہوا تھا تو ایک جگہ تو اس کے بعد مجھے وہ ملے لوگ پہلے بھی پچیسویں پچیس رات کو جو بیان تھا وہاں پہ بھی, بھی ایسا ہوا کہ جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ ہیں نہیں ہیں لوگ موجود ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے ان تک بات پہنچائی نہیں ہے مجھے جی ایک یہاں سے لاہور کے اندر یہ ڈیفینس سے ایک خاتون کا فون آیا انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں کیا کوئی ترتیب ہے کہ جی خواتین کے لیے کوئی ایسی ترتیب ہو کہ ہم درس قرآن وغیرہ سننا چاہتے ہیں یا اس قسم کی کوئی ترتیب ہو تو آپ کیا کریں تو میں نے کہا کہ جی کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کام اس بارے میں میں نے بتایا ایک دو نام لیے لاہور کے اندر بعض خواتین جو بڑھا کہ یہ یہ ہی ہیں سچ پوچھیں تو میرا دل اندر سے بڑا وہ تھا کہ کی کیا ہم کہیں جی ساری دنیا کو جی کہ آپ بیس کلومیٹر دور چل کے آؤ تو فلان جگہ کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا جو ہے وہ بیس کلومیٹر میٹر دور وہ آئے اور پھر وہاں پر آ کے کوئی کورس کرے یا کوئی سے قرآن سنیں عوام کے لیے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اگر دی ہوئی ہے ترکیب دی ہوئی ہے ہاں پہلے ایک شوک پیدا ہو جائے پھر وہ پچاس کلومیٹر بھی آئیں گے لیکن جب شوق نہیں ہے ان کو اور اب بھی وہ سٹارٹنگ کے اندر ہیں تو اس کے لیے تو ایسی ترتیب ہو کہ ان کو آپ جو گھر کے اندر پہنچا رہے ہو بات کو یا ان کی ارد گردی کسی طریقے سے بات پہنچ رہی تو بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ جتنے حضرات ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے جواب ہے آپ کے لیے ہم اچھے نہیں لگتے کہ ہم لوگوں کو جا کے یہ بتاتے پھریں کہ جی ہم پڑھاتے ہیں جی فلاں آئیں فلاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مجھے تو یقین کریں بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی اس طریقے سے جی میں پڑھاتا ہوں فلاں انٹرنیٹ کے اوپر فلاں فلاں کیونکہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر جب یہ بات کریں نا انٹرنیٹ پہ پڑھاتے ہیں تو اگلے سوال شاید یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی لازمی کوئی فیس ہوگی کچھ فلاں ہوگا اتنا ہوگا پتہ نہیں آ... تو میں اس چیز کو وہ نہیں کر سکتا کہ جی اور وہ, وہ شرماتے ہیں پوچھتے ہوئے تو یہ چیز یہ ہم نہیں کر سکتے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی آپ لوگوں کو بتائیں ارد کے جو لوگ ہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ پڑھنا چلے جی آپ باقاعدہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تفسیر تو سن سکتے ہیں نا تفسیر ہی سن لیں تفسیر کے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس کے اندر وہ کر دیں کہ جی چلیں آپ تفسیر سن لیں اسلامی کی تفسیر سن لیں حدیث سن لیں گرامر نہیں بھی پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں یہ چیزیں سن لیں تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو چاہے باقاعد وہ نہ ہو اب یعنی سوچیں ابھی اس وقت ہم روم کے اندر ہم نو لوگ ہیں نو بندے جو ہیں بیٹھے ہوئے کوئی جو ایکٹیو ہیں کوئی ایکٹیو بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ دیکھا جائے تو یہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں اب تو ہر بندے گھر کے نا وائف ہے جی دا بحا جمیل حاجات اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویسو کے یا رحم الحمینات کام کر سکتے ہیں وہ کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ okay. فرمان مسئلہ یہ تھا کہ بھائی نے مشتری اول کو چیز بیچی مشتری اول نے مشتری ثانی کو آگے چیز بیچی مشتری ثانی وایسو کے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وایسو کے تو مسئلہ یہ تھا کہ بائے نے بائے نے نے مشتری اول کو چیز بیچی مشتری اول نے آگے مشتری سانی کو وہ چیز بیچ دی مشتری سانی کے پاس جب وہ چیز پہنچی تو مشتری سانی نے دیکھا اس میں ایپ پایا جاتا تھا جب ایپ پایا جاتا تھا وہ مشتری اول کے پاس آیا اور اس کو چیز واپس کر دی جب مشتری اول کو چیز واپس کر دی تو کیا مشتری اول بائے کو چیز واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیونکہ وجہ تو یہ, یہ تھی کہ جی تو ظاہری بات ہے آ, وہ تھا ایپ تو بائے کے پاس ہی پایا جاتا تھا تو مسئلہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جب مشتری اول نے چیز مشتری ثانی نے مشتری اول کو چیز واپس کرتی تو اب دیکھا جائے گا اس نے کس لحاظ سے واپس کی ہے دونوں نے باہمی رضامندی سے واپس کر لی ہے اگر تو باہمی رضامندی سے واپس ہوئی ہے تو مشتری اول بائی کو وہ چیز واپس نہیں کر سکتا اور اگر قاضی کے پاس وہ گیا تھا قاضی نے کہا مشتری اول سے کہ وہ جو چیز آپ نے مشتری سانی کو بیچی تھی وہ واپس لے لو تو اب مشتری اول بائے کو وہ چیز واپس کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے ایک صورت میں واپس کر سکتا ہے ایک صورت میں واپس نہیں کر سکتا جب ہم نے کہا کہ جی قاضی کا فیصلہ ہوا تو قاضی کا جو فیصلہ ہوگا تو اس صورت کے اندر مشتری اول بائی کو بھی چیز واپس کر سکتا ہے کیونکہ قاضی کو ولایت آما حاصل ہوتی ہے ولایت آما وہ لوگوں کے اوپر فیصلے نافذ کر سکتا ہے ٹھیک جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی کون ہوتا ہے قاضی ہوا کرتا ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی پھر قاضی ہوا کرتا ہے تو قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے وہ لوگوں پر فیصلے نافذ کر سکتا ہے ولایت عامہ حاصل ہوگی تو اس نے جب مشتری اول کو کہا کہ آپ چیز واپس لو تو اس مشتری اول کو جب واپس کیا تو یہ کیا کر سکتا ہے گویا مشتری اول مجبور ہے کہے گا کہ جی آپ یہ چیز واپس لے لیں آما کی وجہ سے لیکن اگر مشتری اول نے ایپ کی وجہ سے چیز واپس لے لی تھی مشتری ثانی سے اور لینی ضروری تھی اس کے اوپر بات ہے ایپ تو جاتا تھا اب وہ کیا باع کو واپس کر سکتا ہے کہتے ہیں بھائی کو وہ زبردستی واپس نہیں کر سکتا بائے اگر خوشی سے لینا چاہے تو وہ اور بات ہے لیکن وہ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ جی کیونکہ ایپ کے پاس ایپ پائے جاتا تھا بھئی مشتری کو چاہیے تھا بیچنے مشتری اول کو چاہیے تھا نا کہ بیچنے سے پہلے وہ دیکھ لیتا خریدنے میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتا نہیں چلتا تصرف نہ کرتا اس کے اندر اگر یہ آگے نہیں وہ چیز ریورس نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی میں نے آپ کو ایک چیز دی اور میں نے آپ سے واپس لے لیے دس روپئے کی آپ کو بیچی پھر میں نے کہا کہ میں کہ واپس کروں میری چیز یہ واپس نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی نئی بے ہو رہی ہے کہ مشتری ثانی مشتری اول کو دوبارہ وہ چیز دس روپے میں بیچ رہا ہے مشتری اول نے دس روپے کی بیچی ہے مشتری ثانی کو لیکن جب چیز واپس ہو رہی ہے تو ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ گویا مشتری ثانی مشتری اول کو وہی چیز دس روپے میں واپس بیچ رہا ہے یہ چیز پہلی بے کو ختم نہیں کر رہا بلکہ یہ ایک نئی بے کر رہا ہے دس روپے کے اندر جب یہ نئی بیع کر رہا ہے تو یہ ان کے حق میں تو کیا ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ نئی بیع ہو گئی ہے تو جب نئی بیع ہو گئی ہے تو معاملہ تو ختم ہو گیا جب یہ نئی بیع ہے تو اس کا پرانی بیع کے ساتھ کیا ہوا تعلق ہی ختم ہو گیا جب پرانی بیع کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا تو اب یہ بے کو جا کے مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک دوسرے ان کا تصرف کسی اور غیر کے اوپر نہیں ہوا ان دونوں کا جو تصوری چیز کے ساتھ نہیں ہے اگر پہلی والی چیز کا تعلق ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا بائے کو کہتے کہ جی کیونکہ آپ سے لیا تھا میں نے آگے بیچا اور مجھے واپس ہوئی ہے تو وہی جو چیز جو بے ہوئی ہے وہ ریورس ہو رہی ہے تو آپ کے پاس بھی بات واپس جائے گی لیکن کیونکہ یہ اب ایک نئی نئی ٹرانزیکشن آ رہی ہے نئی ٹرانزیکشن آ رہی ہے تو اب اس نئی ٹرانزیکشن کی وجہ سے بائے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بھی وہ چیز واپس لیں گے تو ان کا تصرف ان کے حق کے اندر تو کیا تصرف یہ کر رہے ہیں یہ ایک نیا تصرف ہے تو ان کے حق میں تو نافذ ہوگا لیکن یہ کسی غیر کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ چیز واپس لے بات سمجھ میں آ ٹھیک ہے نا یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک ہوتا ہے باپ اکالا اکالا چیز کو واپس کرنا جیسے ہوتا ہے نا ہم کئی چیز خرید کے لے آتے ہیں واپس کر آتے ہیں کہتے نہیں nah, جی ہم نے نہیں چاہیے اکالا ٹھیک ہے چیز کو لوٹانا جو ہوتا ہے کہ جی واپس کر دینا کہ جی آپ میرے پیسے واپس کر دو میں آپ کو آپ کو چیز واپس کر دیتا ہوں یہ سو کہتے ہیں ایک کالا ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں ایکسچینج بھی کیا جا سکتا ہے اور چیز واپس بھی کی جا سکتی ہے کہ جی پیسے واپس لے لیے جائیں اور یہ باعث شرط بھی لگا سکتا ہے کہ جی چیز میں واپس نہیں لوں گا آپ ایکسچینج کریں گے جیسے کہ آج کل ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ چیز واپس نہیں کر سکتے ایکسچینج کر سکتے ہیں جو ہوتی ہیں جس طرح بڑے بڑے ہیں مینی مائنرز ہیں لائر کلب والے ہیں دوسرے اور وہ ہیں ثنا صفی ناز والے ہیں مختلف اسم کے تو وہی وہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو واپس نہیں کر سکتے جا کر وہ کریں گے ایکسچینج کریں گے سمجھ گئے بات کو چھٹیاں کب سے ہو رہی ہیں اب یہ بولیے بتائیں چھٹیاں کب سے ہو رہی ہیں میرے خیال میں پھر آج سے ہم چھٹیاں کرنے شروع کر لیتے ہیں یعنی چھٹی کر لیتے ہیں آج سے ہم چھٹی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے باب البل فاصل شروع ہونے اور بہت امپورٹینٹ بابا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس میں وہ بات شروع ہوا ابھی میں بات کروں گا تو پھر وہ بات پوری نہیں ہوگی پھر رہ جائے گا دوبارہ دوبارہ شروع کر لیں اگلے جمعرات سے شروع کر لیں اگلے جمعرات سے شروع کر لیں جمعرات جمعے کا ہم سبق کر لیں گے ایک ہفتے کی آپ کو چھٹیاں ہو جائیں گی جمعرات جمعے کی چھٹیاں کر کے اور یعنی فرج پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ جمعرات جمعے کو کل پھر کل سبق ہونا آپ کا تفسیر کا तफसर का सबक होना है कल अच्छा कल भी नहीं होना अच्छा तो बस ठीक है आप लोग कल ऐसा करें, कुछ करें साथी, कल कोशिश करें साथ ही कल सवा ग्यारह तक ऑनलाइन होने की कोशिश करें ठीक है कल सवा ग्यारह तक ऑनलाइन होने की कोशिश करें ہم انشاءاللہ شاء ساڑھے گیارہ یا اس طریقے سے جو ہے نا پھر ہم وہ کر لیں گے کل کیونکہ جامع شفیہ میں ختم بھی ہے اس کا قرآن مجید کا تو شاید میں پھر وہ ادھر ٹائم کا مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے کتنا کتنے بجے کتنے ختم مکمل جا کے ہو میں تو خیر بیان سے پہلے ہی آ جاؤں گا بس صرف بیان سے پہلے ہی آ جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ بس وہ ختم ہو کے جو ہے یہ چیز ہے انشاءاللہ پھر باب البی الفاص جو ہیں وہ پھر ہم اس کے بعد شروع کریں گے دعا کر لیں چلیں جی کر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة مجيبا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم سل إلى السيدنا مولانا محمدٍ وعلى آل السيدنا مولانا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقزيلنا بها جميع الحاجات وتطاحلنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الماضي إنك لا كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه وتنظيما بهن جميل احواله والافات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الى ان درجات وتولنا من يخلص من جميع الخيرات في حياتك وبعد وان انك على كل شيء قدير يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا جل والكرام يا جل والكرام يا جل والكرام يا یارم الرحمین یا ارحم الرحمین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا داف الت یا داف البلیت یا دافع البلیات یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات یا راہل یا اللہ اے اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں گناہ کبیرا گناہ سہیرہ ظاہری گناہ باطنی گناہ سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم بڑے گناہ ہیں خطا کار ہیں سیاح کار ہیں ہم بڑے خطا کار ہیں یا اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں سیاح کار ہیں ہم جانتے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائیے ہماری توبہ قبول فرمائیے ہماری توبہ قبول بھول فرمائیے ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو حرکتیں ہیں ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں پتہ ہے ہم پھر بھی گناہ کریں گے یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہم پھر بھی گناہ کریں گے یا اللہ آپ ہمیں ہمت نصیب فرمائیے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اللہ آپ ہمیں ہمت نصیب فرمائیے کہ ہم سے بچ جائیں آپ کی توفیق سے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا آپ کی توفیق سے ہوگا حول ولا کو اللہ بلّہ للیگ لا حول ولا کُوا اللہ بلّہ للیگ لا حول ولا قوت اللہ باللہ للی یہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اے اللہ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں آپ ہمیں توفیق نصیب فرمائیے یہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ نیکی کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے آپ ہم سے راضی ہو جائیے گی ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں پتا ہے ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے لیکن یہ اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے آپ ارحم الرحمین ہے یا ہم تو معافی پسند فرماتے ہیں اللہ میں موف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے موف فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے آپ راضی ہو جائیے آپ راضی ہو جائیے اللہ اگر آپ نے معاف نہ فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں آپ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے یا اللہ تج سے مانگتے ہیں کسی اور سے تو نہیں مانگتے تجی سے مانگتے ہیں یا اللہ تجھے مانگتے ہیں تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے جب در نہیں ہے تو کہاں جائیں کہاں جائیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ معفرما دے معفرما دے معفرما دے وہاں فرما یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کمزور لوگ ہیں اس لیے ہم آپ سے دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں ہم آزمائشوں کے قابل نہیں یا اللہ امتحانوں کے قابل نہیں آپ تو ہم سے یا اللہ سہولت کا معاملہ فرمائیے سہولت کا معاملہ فرمائیے سہولت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائیے یا اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائیے یا اللہ نعمت بیماری کو نعمت صحت سے تبدیل فرمائیے نعمت بیماری کو نعمت صحت سے تبدیل فرمائیے یا اللہ سب پریشانیوں کو آسودگی سے تبدیل فرما دیجیے سب پریشانیوں کو آسودگی سے تبدیل فرما دیجیے یا اللہ سب پریشانیوں کو آسودگی سے تبدیل فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپ راضی ہو جائیے اپ راضی ہو جائیے اپ راضی ہو جائیے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیں جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ انہ نیک سال رشتے نصیب فرمائیے نیک سال رشتے نصیب فرمائیے نیک سال رشتے نصیب فرمائیے جن کی اولادیں نہیں ہیں یا اللہ تیک سال اولاد نصیب فرما نیک سالے اولاد نصیب فرما نیک سال اولاد نصیب فرما جن کو اولادیں دی ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک سالے رزق نصیب فرمائیے نیک سالے رس نصیب فرمائیے یا اللہ طیب رسق نصیب فرمائیے طیبرس نصیب فرمائیے طیبرس نصیب فرمائیے حلال پاک طیب رس نصیب فرمائیے اور, اور یا, اللہ، اللہ، یا اللہ یا اللہ رش دی... و یا اللہ طیب رس نصیب فرمائیے جن کو رسقی وہ اللہ سب کے رسق کے اندر برکت نصیب فرمائیے سب کے رسم میں برکت نصیب فرمائیے حلال طیب رس نصیب فرمائیے سب کے رسم میں برکت نصیب فرمائیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں چلے گئے یا اللہ تو سب کو جنت الفردوس نصیب فرما سب کو جنت الفردوس نصیب فرما سب کو جنت الفردوس نصیب فرما جتنے لوگ اس وقت مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما سب کو دین پر چلنے والا وہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما آفرت بھی اچھی فرما ہمیں کسی سے کوئی گلا نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی گلا نہیں ہے کسی سے کوئی گلا نہیں ہی! تو بھی معاف فرما دے سب کو سب کی دنیا اچھی فرما دے آخرت اچھی فرما دے ہم نے جتنے لوگوں کے حقوق میں کمی اللہ حقوق ادا حقوق ادا کرنے نصیب فرما حک ادا کرنے کی توفیق اللہ بھی ہمیں معاف فرمائیے اور جن لوگوں کے ہم نے حقوق میں کمی کی اللہ ان کے دلوں میں بھی ڈال کہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے وہ بھی ہمیں معاف فرما دے وہ بھی ہمیں معاف فرما دے اللہ آج تو معافی کا فیصلہ فرما دے آج تو معافی کا فیصلہ فرما دے آج تو معافی کا فیصلہ فرما دے اب نے یا اللہ پورا رمضان تیری نا فرمانی میں گزار دیا تری نافرمانی میں گزار دیا آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ نہ کر سکے اے اللہ اے اللہ ہم اقراری مجرے میں ہے اقراری مجرے میں ہے اقراری مجرے میں یا اللہ اقراری مجرم ہے خطا کار ہیں یا اللہ خطا کار ہیں مانتے ہیں ہم سے جو رمضان کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا رمضان کی برکتیں بھی جانے والی رمضان کی برکتیں بھی جانے والی ہم نے ان کا حق تعاع نہ کر سکے وہ برکتیں حاصل نہ کر سکے اللہ میں تو معاف فرما دے تری <تصفح> رحمت کا اللہ تو, تو بڑا رحیم ہے تو تو معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے اور تیری رحمت تو ہر چیز پہ وسیع ہے یا اللہ تیری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے اللہ تیری رحمت, تیر رحمت, تیر رحمت تو وسیع ہے ہر چیز کے اوپر اللہ ہم ہمیں بھی رحمت نصیب فرمائیے ہمیں پہ بھی رحمت اپنی نصیب فرمائیے اللہ ہمیں بھی رحمت نصیب فرمائیے ہمارے دلوں کو بدل دیجیے اللہ دلوں کو بدل دیجیے دلوں کو بدل دیجیے گناہوں والے دل تبدیل کر دیجیے نیکی والے دل بنا دیجیے گناہوں والے دل تبدیل کر دیجیے نیکی والے دل بنا دیجیے جب تک دنیا میں رہیں سو فیصد دین پر چلتے رہیں. یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں سو فیصد دین پر چلتے رہیں. ہیں جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر یہی کلمہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائیے جنت الفردوس نصیب فرمائیے جہنم سے خلاصی نصیب فرمائیے اللہ جہنم سے جہنم سے یا اللہ آزادی نصیب فرمائیے جہنم سے آزادی نصیب فرمائیے جہنم سے آزادی نصیب فرمائیے یا اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرمائیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جہنم کے حقدار نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے نے پتا ہے ہمارے جو اعمال ہیں ہم تو لیکن یہ اللہ آگ کے سہنے کی طاقت نہیں ہے یا اللہ آگ کے سہنے کی طاقت نہیں ہے یا اللہ آگ کے سہنے کی طاقت نہیں ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے یا اللہ آپ تو ہمیں موف فرما دیجیے معاف فرما دیجئے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے یا دی تیرے کئی مخلص لوگ ہوں گے یا اللہ تیرے تو کئی کتنے ہی مخلص لوگ ہوں گے یا اللہ ان مخلص لوگوں کی برکت سے یا اللہ ان مخلص لوگوں کی برکت سے یا اللہ ہماری بھی بخش فرما دیجئے کتنے ہی اخلاص والے لوگ ہوں گے یا اللہ دنیا کے اندر کتنے اخلاص والے لوگ ہوں گے ان کی برکت سے یا اللہ ہماری بھی بخش فرما دیجیے ہماری بھی بخش فرما ہم آپ ہم سے راضی ہو جائیے آپ سے راضی ہو جائیے آپ سے راضی ہو جائیے یا اللہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے ہمیں بخش دیجیے ہمارے دلوں کے اندر جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرمائیے جو جائز کو صلو اللہ تعالیٰ محمد بن وادی رحمت السلام علیکم و اللہ مائک